جو ہماری جو لوگ ہماری امت میں ایسے مسلمان جو شرک میں مبتلا ہیں کیا یہ لوگ جہنم میں گر جائیں گے یا کیا ان کا ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا ان کو یہ جہنم کے مستحق ہوں گے شرک کی وجہ سے دیکھیں ایک مسئلہ ہے خبر اس کے کہ ہم, ہم ہماری امت کے اہل شرک کے بارے میں گفتگو کریں اس سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فقد حرم اللہ یا ان نو میوش اقبال یا انوش کہ اللہ تعالیٰ شرط کو معاف نہیں کرے گا یہ ایک اصول ہے یہ ایک ایسی ایسا ایسا مطلب مسئلہ ہے جس میں کسی کو شخص بیری گنجائش نہیں ٹھیک یہ ایک قاعدہ اور اصول ہے قانون ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ شد کو معاف نہیں کرے گا اگر کوئی بندہ مر گیا اور شرک کرتا تھا بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر اس کی معافی نہیں ہوگی شرک سے چھوٹے جو گناہ ہوں گے شرک سے چھوٹے دالے شرک سے چھوٹا شرک کے علاوہ نہیں کیونکہ شرک کے علاوہ کبر بھی ہوتا ہے تو شرک سے چھوٹے جو گناہ ہوں گے جن کو کبیلا گناہ کہا جاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا پہلا اصول تو یہ ہے اب یہ والی بات ہم اپنی دعوت و تبلیغ میں اپنی اصلاحی کوششوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو اسی طرح بیان کیا کریں لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ یہ آیت کا اسی طرح سے ترجمہ کر دینا اور ایسے ہی پہنچا دینا لوگوں کو ڈرانے کے لیے کافی ہے اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ ہماری امت میں ہمارا جو بہت سارے فرقے ہیں اب وہ لوگ شرقی شرک کی شکلوں میں وہ گرفتار ہیں شرک کے بہت سارے مظاہر ان کے پاس موجود ہیں جو وہ شرک کر رہے ہیں تو اب ہم کیا اس آیت کی روشنی میں یہ کہیں کہ یہ لوگ مشرک ہیں یا یہ فلاں بندہ مشرک ہے اور اب یہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو یہ کیا نام ہے بخشا نہیں جائے گا ٹھیک ہمارا اپنا اعتقاد تو یہ بل... یہی ہونا چاہیے کہ یہ کام شرک ہے مثلاً قبر کی کاباش کرنا یا مردوں کے لیے نظر و نیاز کرنا شرک ہے ٹھیک ہے یا مردوں سے مدد مانگنا ایسی مدد مردوں سے سرے سے مدد مانگنا شرک ہے تو یہ جو شرک کے مظاہر ہیں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اگر ہم یہ کر بیٹھیں تو ہم بلا شبہ ہم مشرق ہو جائیں گے اللہ ہمیں اس سے بچائے اور اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو یہ, یہ, یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے مسئلہ رہ جاتا ہے اس بندے کا جو اس میں مبتلا ہے تو یہ بندہ جو مبتلا ہے شرک میں اس پر ہم ڈائریکٹلی اس طرح حکومت لگائیں گے یہاں تھوڑا ٹھہرنا پڑے گا ہم کو بات رکنا پڑے گا تھوڑا سا کیوں رکنا پڑے گا کیونکہ بہت سارے نصوص شریعت کے ایسے ہیں جو بڑے بڑے کفر کر دینے کے باوجود ان کے لیے راستہ نکالا گا, نکلا ہے اللہ نے ان, کو, ان, کے, ان, کے, ان کا حضر قبول کیا ہے مثلا آپ جانتے کہ ایک بندے کے بارے میں جو ایک مشہور واقعہ ہے جو مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میں جاؤں تو مجھے جلا دینا اور مجھے مٹی اور راک کو اڑا دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے پکڑ لیا تو پھر مجھے نہیں چھوڑے گا وہ تو اس کے اندر اس نے حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑا ککر کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کیا اس نے یہ سوچا کہ میں اگر جلا کے اڑا دیا جاؤں تو پھر اللہ مجھے نہیں پکڑ پائے گا میری راخ رو گیا تو اللہ میں پھر یہ اتنی طاقت نہیں کہ میری راکھ کو جمع کر کے پھر سے دوبارہ بنا کے کھڑا کر دے یہ تو مطلب بنا اس کا اور علماء نے یہی کہا بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس بندے کو جب اس نے ایسا کرایا اور اس کے بعد اللہ نے راک کو اکٹھا کیا اور اس کو پھر دوبارہ سے اس کو بنا کر جمع کر کے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ صرف تیرا خوف تھا جس کی وجہ سے میں جو ہے میں نے یہ بات کہی کہ تیرے عذاب کا ڈر تھا مجھے تو اللہ ترا نے پھر اس کو اس جذبے کی سے معاف کر دیا ٹھیک ہے یہ واقعہ صحیح پرانے زمانے امتوں کا واقعہ ہے اور یہ روایت صحیح ہے آج دیکھیں یہاں پہ یہ جو کفر تھا کہ اس نے اللہ کی قدرت پہ شک کیا یہ اس کا یہ اعتقاد تھا شک نہ کہیں بلکہ اس کا یہ اعتقاد تھا کہ اگر آگ میں جلا کر کے رات کو اڑا دیا جائے پانی میں ہوا میں تو پھر اللہ تعالیٰ اکٹھا نہیں کر سکتا اور حساب کتاب نہیں کر سکتا یہ اعتقاد تھا اس کا تو کیا یہ کفری اعتقاد نہیں ہے شر تو نہیں ہے یہ لیکن کفر ہے اللہ کی ش... اللہ کی قدرت میں شک ہے اللہ کی قدرت کے اندر ضعف کا اعتقاد ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیوں کیا ایک طرف اس کا جذبہ خوف اللہ کا خوف تھا دوسری طرف وہ یہاں پہ جاہر تھا ایک جہالت کا شکار تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اگر ایسا کر دوں تو لیکن یہ اس کی جہالت تھی تو یہاں پہ جہالت کا اعتبار ہوا جہالت کو عذر مانا گیا اچھا اسی طریقے سے میں نے آپ کو سنایا کہ ایک روایت صحیح روایت پہ تین طرح جو لوگ آئیں گے ایک ان میں جو کہ عقل اتنا کام ہی نہیں کرتی تھی کہ میں شرک اور وہ نہیں ہونا چاہیے مجھے میرا عزر مان لے اللہ تو اللہ اس کو عزر مان لے گا لیکن وہاں پہ ان کا امتحان لے گا ٹھیک ہے مجروروں کی کوئی بات نہیں پاگل بے چارا تھا اہل فطرہ میں سے ہوگا ایک نبی کے بعد لمبا زمانہ گزرنے بعد جب اس کی شریعت مٹ مٹ جاتی ہے بھلا دی جاتی ہے اور ابھی دوسرا نبی نہیں آیا ہوتا زمانوں زمانوں کے ان کے ان انبیاء میں ایسا ہوتا تھا تو وہ بندہ جو ایسے وقت میں ہوتا تھا وہ اہل فطرہ میں شمار ہوتے تھے تو وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ میرے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں اس لیے تو حالانکہ وہ شرک پہ مرا تھا وہ کفر پہ مرا کیونکہ اس کے زمانے میں مرا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی عزر مان لے گا سمجھ لیں گے نہیں تو ان دلیلوں کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے انہی لوگوں میں جن تک حقیقت نہیں پہنچی ہے ٹھیک جو جال بھی ہیں اور مشکل ایک اور یہ ہے کہ یہ جال کے علاوہ یہ جن لوگوں کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں یا جو علماء اس چیز کو ان کے یہاں برقرار رکھے ہوئے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہے اس بلا کہ وہ, وہ اس کفر کو صحیح سمجھتے ہیں یا اس کو شروع اس اس, اسلام سمجھتے ہیں اس کو کفر جانتے ہیں اور شرک جانتے پھر بھی کر رہے ہیں نا بلکہ ان کے یہاں ایک بہت بڑا شبہ ہے جس شبہ کی وجہ سے وہ غلط فہمی کا شکار ہیں وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں وہ دراصل کفر یا ایمان کی تعریف میں عمل کو داخل ہی نہیں مانتے وہ عمل کو ایمان میں عمل یہ سب سب مرجیاں ہیں یہ لوگ ان کے یہاں ایمان میں عمل داخل ہی نہیں یعنی توحید میں عمل داخل نہیں ان کے یہاں کا نام ہے توحید صرف اعتقاد کا نام ہے ان کے یہاں آپ دیکھیں امام رازی، امام غزالی اور امام امام الحرمین ان لوگوں کی کتابیں دیکھیں جو ان کے ائمہ ہیں شاہج الدین تختہ جیسے لوگ اصول فقہ کے بڑے بڑے جبل ہیں یہ لوگ اور انہوں نے جب کیا نام ہے عقائد مسکیہ شرح وغیرہ کیے تو اس میں یہ سارے سارے مسائل ڈال دیے ہیں تو یہ لوگ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ماتری اور اشعریہ کے پوری دنیا کے اندر ان لوگوں کے ائمہ کے یہاں اصل میں وہ لا الہ الا اللہ کا میننگ اور کیا دوسرا ہے ان کی یہ میننگ نہیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ان کے یہ میننگ ہے کہ اللہ کے سب کوئی خالق نہیں سن لیجیے یار بات سنیں آپ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ ٹھیک ہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ لوگ ایک شبہ کا شکار ہیں اور منطق اور فلسفہ جس نے ابھی سوال کیا تھا کہ منطق اور فلسفہ پڑھنے کی وجہ سے ہی یہ لوگ اس شبہ تک پہنچے ہیں بات باسنیائی تو یہ لوگ جب ان کے یہاں ٹاپک کا میننگ عبادت اور عمل توحید میں داخل ہی نہیں ہے سرے سے اور ان کے عمل سے توحید پر فرق پڑتا ہی نہیں ہے تو پھر اسی لیے ان کے یہ ان کاموں کرنے ان سے ان کی توحید پر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں کہ جب تک اعتقاد نہ رکھے جب تک اعتقاد نہ رکھے کسی غیر اللہ کو اللہ کی طرح جب تک نہ مانے اور متصرف نہ مانے تب تک وہ مشرق ہوتا ہی نہیں لیکن ہمارے یہاں قرآن و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں اور صحابہ کے تعامل کی اور ان کے طریقے کی روشنی میں یہ چیز شرکیہ اور اسلام سے خارج کر دیتی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ شبہات کا شکار ہیں اور جہالت کا شکار ہیں ان کے عوام یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان پہ ایک دم حکم نہ لگائیں بلکہ ہم ان پر حجت قائم کریں ان تک اسلام اور اسلام کا صحیح صحیح پیغام پہنچائیں اور جب ان تک حجت قائم ہو جائے تب جا کر کے ہم کسی بندے کے بارے میں کہیں گے کہ اس بن, یہ بندہ اس پہ حجت قائم ہو گئی اور شریعت کا اصل حکم واضح ہو گیا پھر بھی نہیں مانا تو ہم اس کے بارے میں یہ اعتبار رکھیں گے یہ کفر پہ مرا ہے اور اس لیے اور شد پہ مرا ہے تو کہے نہیں پتا تو کہیں گے لا کا معلوم کرنے کی کوشش کی کہا جائے گا شیخ مسئلہ کفار کا اور یہاں دونوں کا فرق ہے سمجھے اور کفار میں بھی کفار میں بھی دیکھیں عذاب قبر کا مسئلہ الگ ہے اور آخرت کے آخرت میں عذاب ہونے کا مسئلہ اور آسرت میں کیا کیا, کیا, کیا کیا مسلمانوں میں مسلمان مرےل مسلمانوں کو آزاد قبر میں عذاب نہیں ہوگا کوشش نہیں کہ جو مسلمان مشریف ہیں آج کل ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسے مشریف کی شرف کیوں نہیں ہے کیوں قرآن ہے آدیث ہے کیوں علماء ہیں تو دن ان پر کیسے ان کے یہاں لاکھ کے یہاں کیسے قبول ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے گھر کا عالم نہ ہو جائے یا چاہوں پر یہ کیا ہے کہ جی دیکھیں علم حاصل کرنا فرض ہے بلا شبہ فرض ہے لیکن اگر کوئی بندہ علم حاصل نہیں کر سکا ہے اور نبادیات اسلام نہیں جان سکا ہے وہ بلا شبہ گنہگار ہے خاص کر اس وقت جب وہ علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے معاصی میں اور خاص کر کفر و شٹ میں پڑ جائے ٹھیک ہے لیکن جہل کا اعتبار پھر بھی شریعت نے کیا ہے باسنگائی. اس کے باوجود شریعت نے جہل کا اعتبار کیا ہے اور یہ تعمیم کے طور پر عمومی لفظ کے طور پہ عمومی حکم کے اعتبار سے صحیح ہے یہ بات کہ جو شرک مرے گا وہ جہنم میں جائے گا اہل سطح سنت والجماعت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی شرک مرے گا وہ جہنم میں جائے گا چاہے وہ مسلمانوں میں سے شرک کرنے والا کیوں نہ ہو لیکن بعد اصل میں یہ آ رہی ہے کہ کسی خاص جماعت کو یا خاص لوگوں کو یہ کہہ کر کے ان کو کافر قرار دے دینا اور ان کے بارے میں فیصلہ کر دینا مسئلہ صرف اتنا ہے مسئلہ یہ نہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کافر یا یہ نہیں سمجھتے کہ وہ شرک پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسے لوگوں کے بارے میں تکفیر کا انتقاد صحیح ہے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو قبر پہ تباہ کرتا ہے وہ مشرک ہے بات سنائی جو نظر و نیاز کرتا ہے خیر اللہ کے لیے وہ مشرک ہم کہیں گے اس بات کو لیکن ایک بندہ آپ کے خاندان کا ہے یا آپ کے پڑوس محلے علاقے کا ہے کیا آپ اس کو تفصیل کر کے کہیں گے تو مشرک کے لحاظ جاننا مل جائے گا یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ مسئلہ تعین کا آ جاتا ہے باسنج آئی اور اس کی وجہ کیا حتہ کیا ایک بات اور جان لے آپ ایک کافر کھلا کھلنا کوئی کافر جو بھی کافر ہیں کفار چاہے یہودی ہو یا نسلانی ہو یا کافر ہو وفری مشرق ہو ہندو ہو اگر وہ مر جائے تو کیا ہمارے لیے جائے ہے ہم کہیں گے کہ جہانم میں چلا گیا <سؤال> <سؤال> بتائیے جائز ہے آج مان لیجیے کہ کوئی کافر مرتا ہے اور ہم کہیں کہ یہ کافر تھا لہٰذا جہنم میں گیا جہان اس کے لیے مبارک ہو جہنم ہاں جہان واصل ہو گیا تو ہے ہے جہنم میں جا سکتا اللہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ وہ کافر تھا اور ظاہری علامت یہی کہ وہ کفر پہ ہی مرا ہے لیکن اس خاص بندے کے لیے کافر کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنم چلا گیا کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان توبہ کی ہو ممکن ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے ایک بعض لوگوں نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ اذا مرن تھا بے خبر کافر بشر ہو بنار لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اور آپ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتح اٹھائیے شیخ اب سیدین کا فتح اٹھائی شیخ صالح فوزان کا فتح اٹھائیے اس مسئلے پر یہ مرتبہ کافی میری بحث ہوئی تھی ہمارے ساتھی سے جو تورا کے طالب تھے وہ بحرین کے ان سے میری کافی بحث ہوئی تھی اس مسئلے پر تو جب نے اٹھائے گئے تو اس میں جا کے ہمارے شیخ نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ بات ان تمام علماء کی یہی بات ہے کہ ابھی آگے آئے گا جنت جہنم کے مسائل میں کیا کسی کے لیے جنت کی خوشخبری یا جہنم کی خوشخبری تعین کے خاص دے سکتے ہیں نہیں نہ کسی خاص بندے کو آپ یہ کہہ سکتے کہ جنت میں گیا جنتی ہے نہ کہ یہ کہہ سکتے کہ جہنمی ہے اور یہ بات سارے لوگوں کے لیے کفار کے لیے بھی اور ممینوں کے لیے بھی سوائے ان کے جن کے بارے میں شریعت نے تنسیس قرآن میں یا حدیث میں یہ بات کہہ دی جائے یہ نصوص شرمے کے یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے اس کے سوا کسی حتیہ کافر کے لیے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ دیکھیں اللہ کے نے فرمایا کہ میرا اسلام میرا پیغام جو ہے دنیا کے ہر بندے تک پہنچے گا ہر درخت میں پہنچے گا چاہے وہ حجر کا ہو یا مدر کا ہو چاہے وہ پتھر کا ہو یا عید کا ہو یا مٹی کا ہو ہر گھر میں پہنچے گا یہ پیغام اور اللہ کے نبی کے بارے میں ہر بندہ سنے گا ٹھیک یہ ہمارا اعتقاد ہے اور آپ نے کہا ہے اس بات کو تو اب وہ بندہ جو مرا ہے وہ مرنے سے پہلے اس وقت میں جس وقت وہ سارے لوگ سو رہے تھے اور رات میں وہ بھی سو رہا تھا صبح کو مرا تو ملا اور وہ جس وقت صحیح حالت میں تھا کیا پتا وہ زندگی بھر اسلام کے بارے میں سنتا رہا پڑھتا رہا وہ جان گیا تھا اور مرنے سے پہلے وہ کسی وجہ سے اس کے دل میں اچانک آیا یا کسی نے فون کیا ہو اس سے پہلے کسی نے پیغام پہنچایا ہو اس کو جیسے کہ ایک یہودی کے بعد اللہ دے بھی گئے اور اس کو کہا تو کلب پڑھ لے اس نے پڑھ لیا مرنے سے پہلے تو ہو سکتا ہے اس نے کبھی کسی وقت اسلام کے بارے میں سنا ہو پڑھا ہو اور اس نے توڑبا کر لیا اور مر گیا اعلان مسئلہ یہ ہے کہ اس, کا, اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ اسلام پہ مرا ہے کہ کفر پہ مرا ہے لیکن ظاہر طور پہ وہ کافر تھا تو عام طور پہ عمومی طور پہ گایا جو کافر ہے وہ تو جہنوی میں جائے گا لیکن خاص بندے کے بارے میں اہل علم کا اس بات پہ یہ فتوا ہے اسی, اسی, اسی اعتقاد کی وجہ سے کہ آپ کسی کافر کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ جو مرا ہے وہ جہنم میں جائے گا کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ اسلام کو جانتا تھا شریعت کو جانتا تھا ہو سکتا ہے اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اسلام صرف اللہ کے اور اس کے درمیان ہوئی لہذا کسی کو تعمیم کے ساتھ نہیں کہنا ہے اس پہ تعمیم ہی چلے گی اہل سنت والجماعت کا طریقہ تعمیم کا ہے عمومی طور پہ آپ کہیں کہ جو شرک کر رہا ہے وہ جانی ہے جو شرکتہ ہے وہ کافر ہے وہ مشرک ہے میں واسنائی آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اچت قائم کر دی بریلوی یا رزوی یا کوئی کہنا ہے ایسا بندہ جو شرک کرتا ہے آپ کہہ رہے ہیں اچت قائم کر دی ٹھیک ہے آپ نے قائم کر دی اور اس نے آپ کی بات نہیں مانی لیکن دل دل میں وہ مان رہا ہے کہ یار بات صحیح ہے ٹھیک مرنے سے پہلے اس نے مرنے سے پہلے اس نے اللہ سے کہ اللہ مجھے اس معاف کر دے اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے معافی مانگ لی لیتا ہے کبھی کبھار اکیلے مانگ لیتا رات میں تحج میں اس نے اللہ سے معافی مانگ لی کو نماز تو پڑتا ہے نا دیکھے میں بات سن لے آپ یہ ان مسائل میں داخل نہ ہوں میں اتنا کہوں گا صرف میں اتنا کہوں گا کہ ہمارا کام ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کفر میں یا شرک میں مبتلا ہے اس کی اصلاح کریں اس کو تعلیم دیں اس کو دین کی تعلیم دیں اور اس کی اصلاح کریں اور اس کو ڈرائیں یہ کہہ کر کے کہ شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے سمجھ میں آئی اور تعمیر کے ساتھ کہیں کہ جو بھی شرک کرے گا وہ مشرک ہے اور وہ کافی جہانے میں جائے گا اس کی معافی نہیں ہوگی بغیر توبہ کے اس کو ڈرائیں لیکن تعلیم کے ساتھ نہ کہیں کہ فلا بندہ مر گیا ہمارا رشتے تھا یا پلا ہم جانتے تھے بریبی تھا تو جہنم میں گئے نا پڑھیں گے پڑھیں گے نبی صلاسلم نے آبے بعد آب اور جان لیے سوال اٹھ کے ٹھیک ہے جس کے بارے میں ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ مشرق ہے اور مشرق مطلب کافر ہے ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ کافر ہے لیکن اس اعتقاد کے باوجود دنیاوی طور پہ دنیا میں ظاہری مسائل میں اس کے ساتھ اسلامی تعامل کیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں آپ نے صحابہ کو خبر بھی دی تھی بعد صاحبہ کو یہ فلا فلا بندہ منافق ہے اور ان کے نفاق ظاہر بھی ہوتا تھا اس کے باوجود آپ اور منافق کے لیے اللہ نے درگ اصل میں ہے لیکن منافق کے ساتھ اسلامی اعتبار اسلامی برتاؤ کیا گیا اس کے ساتھ کفر کا برتاؤ نہیں کیا گیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب امان کے اندر ان کی جو مشہور کتاب ہے کتاب امان فرماتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جس کے کفر کا ہم اعتقاد رکھیں اس کے اپنے عقیدے کی وجہ سے یا اس کے عمل کی وجہ سے یا جس کے نفاق کا ہماق کا ہم نہیں جان سکتے لیکن ظاہر عمل سے ہی جان سکتے ہیں ہر وہ بندہ جس کے کفر کا اعتقاد ہم رکھتے ہیں اس کے ساتھ تعامل اسلامی ہی کیا جائے گا معاملہ مسلمانوں کی طرح کیا جائے گا اس کو مسلمانوں میں دفن کیا جائے گا اس کے ساتھ شادی بیاہ بھی جائز ہے اور اس کی, اس کی بیوی طلاق نہیں ہو جائے گی اس کی بیوی کو باسن میں آئی اس کے ساتھ سا جیسا کہ اللہ کے نبی نے منافقین کے ساتھ کیا کیا آپ نے سنا کبھی کسی منافق کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کی بیوی کو چل تلاق دیال الگ ہوگی اس کو الگ کر دیا ہو کیا منافقین کی بیویاں کیا میں وہ بھی منافق تھی کیا منافقین کی ناراضی کی نمازیں نہیں پڑھی گئیں اللہ کے نبی کی کو خاص کر ابئی بن سلول سے منع کیا گیا لیکن کیا دوسرے منافقین کی دوسرے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی کیا منافقین مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبضہ دفن نہیں کیا گیا کیا منافقین کے بچوں نے ان کے اپنے باپ کی وراثت میں حصہ نہیں پایا منافق نے اپنے بھائیوں اور اپنے دوسرے لوگوں کی وراثت میں حصہ نہیں پایا یہ سارے وہ مسائل جو اسلامی مسائل ہیں چاہے وہ نکاح کے مسائل ہوں یا میل جوڑ کے اور رشتے داری کے مسائل ہوں یا وہ میراث کے مسائل ہوں یا دفن اور سراج جنازہ کے مسائل ہوں سارے مسائل حتیٰ کہ ذبیحے کے مسائل یہ سارے مسائل میں اسلامی معاملہ کیا جائے گا ظاہری طور پہ ان کو مسلمانوں میں شمار کیا جائے گا حکمت نہیں یہی شریعت کا اصول ہے نا تو منافق میں نے ابھی سو دے پہلے کس سے کہا تھا شہر سے کسی سے کہا تھا کہ منافق تو زیادہ اسوا ہے مشرق کے مقابلے میں مجھے جو بات زیادہ خطرناک ارے اسی تو اسی سے تو پتا چلتا ہے زیادہ خطرناک ہے اس کا زر بھی اسلام پر بہت زیادہ ہے اور اس اسی لیے اس کو, اس کو عزاب بھی سب سخت, سخت ہے تو جب اتنے زیادہ شدید ترین اسلام کے دشمن کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ تعامل کیا جو ظاہر اور مسلمان مانا ان کو ان کو ان کو غنائن کے اندر حصے بھی دیے اللہ کے نبی نے کون نہ ضروری نہیں ہے اللہ کے نبی کے زمانے کے جو منافق تھے وہ مشرک نہیں تھے کو تھے منافق تھے کوئی بھی منافق جو ہے کی پوجا نہیں کرتا تھا کسی نے شک نہیں کہا. وہ کفار تھے وہ اسلام کو دل سے ناپسند کرتے تھے لیکن زائدوں میں نماز پڑھتے تھے مسجد ندیم آیا کرتے تھے وہ لوگ اور جہاد کرنے جاتے تھے جو اللہ کے نبی کو مارنے کی سالشی کیا کرتے تھے راستے میں جی ان کے پیچھے نماز جب اگر ہم ہیں ان کے ہاں دیکھتے ہیں کہ جی ہیں اگر آپ نے ان کے لیے کوئی حجت قائم نہیں کی ہے ان کے پاس ان پر حجت قائم ان تک دلیل نہیں پہنچی ان کو سمجھایا نہیں گیا تعلیم نہیں دی گئی ہے تو وہ لوگ چونکہ ہم بھی اس مسئلے کو کلیئرلی ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ واقعی معنی میں یہ ان کے پاس کوئی حجت نہیں ان کا کوئی حضرت نہیں کیونکہ جہل کا اعتبار ہے ہم ان کی دعا کریں گے کیونکہ ہم آزاد طور پہ مسلمان ہیں وہ لوگ ہاں جس بندے پہ آپ نے حجت قائم کر دیے ہے اب وہ مرا کس چیز پہ اس سے مطلب نہیں ہے ہم اس کے دعا نہیں کریں گے نہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے شہر میں مجھے نماز کا مسئلہ آپ پہنچے کسی جگہ پہ ایک عام مسلمانوں کی جو مسجد ہے وہ مالج بریلیوں کی مسجد ہے آپ نماز پڑھیں گے مسجد میں جا کر کے ان کے پیچھے کیونکہ آپ اس کو نہیں جانتے یہ مستور الحال ہے یہ امام جو ہے مستور الحال ہے مستور کیسے کہتے ہیں جس کی حالت واضح نہ ہو جس کا اعتقاد ہمارے سامنے واضح نہ ہو وہ ایک, ایک خاص فرقے کا ہے یا مسجد ایک خاص فرقے کی ہے لیکن ضروری نہیں کہ یہ امام جو نماز پڑھا رہا ہے وہ, وہ تمام شرکیہ جکاز رکھتا ہو یا وہ تمام شرکیہ کام کرتا ہو اور کرتا بھی ہو تو ضروری نہیں کہ اس, اس کا کیا میں حجت قائم ہوئی ہو کیونکہ آپ نے حجت قائم نہیں کی آپ کے علم کے مطابق وہ نیا انسان ہے تو آپ کے لیے وہ مسلمان ہے ظاہری طور پہ سنجائی اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے اور آپ کی نماز صحیح ہوگی اور اگر آپ کے آپ ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں پہ صرف ایسے ہی لوگ ہوں اور وہاں پہ کچھ اور مسجد نہ ہو یا آپ اپنے آپ کے ساتھ اتنے لوگ نہیں ہیں کہ جو لوگ مسجد بنا سکتے ہیں اپنی تو آپ کو واجب ہے کہ آپ جماعت ساتھ نماز پڑھیں ان کے ساتھ اور بیٹھ جائے بیٹھ جائے مسئلہ پورے نیوزر ہے وہ پورے ان کو اگر ہم سمجھا رہے ہیں ہماری سمجھ کے ساتھ وہ نہیں سمجھ رہے یا پھر ہم کو سمجھانے کا ہمارا انداز جو ہے وہ جو ضرور جو بتائے گئے ہم نے جو ہے ان کے ہل میں مات کیا ہے ہم کو صحیح سے کنوینس نہیں کر سکتے یا ہماری بات کو صحیح سے تو مجھے تو بھائی دیکھے سمجھنا ہاں سمجھنا اور نہ سمجھنا یہ مسئلہ دوسرا ہے آپ حجت پہنچائیں گے حجت قائم کریں گے جو طریقے ہیں تعلیم دیجیے اصل میں دیکھے ہمارا خلل کیا ہے ہمارا خلن یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی کسی ایک ایسے بندے کو جس کی پرورش شرک اور کفر پہ ہوئی ہے شرک پہ ہوئی ہے اور جہالت پہ ہوئی ہے ہم ڈائریکٹلی اس سے بات اتنے اونچے پائے کی کرتے ہیں اتنے اعلی معیار کی بات کرتے ہیں کہ وہ اس انسان کو سمجھ میں نہیں آ جلدی آپ سب سے ایسے انسان کو حجت قائم کر کے لڑنے یا اس کو فوراً فوراً ٹوکنے کے بجائے کہ تو مشرق شرک کرتا ہے آپ حکمت سے اس کو سمجھائیں اس کو تعلیم دے دین کی جب ہم نے کہا کہ سالم اللہ کی جاننا ضروری ہے تو اس کو لا اللہ کا میننگ اس کی اس کی تعلیم کا کام کیجئے اس کو سمجھائیے سمجھے کہ نہیں ایک ایسے انسان کو جو جاہل ہے جو کچھ بھی نہیں جانتا اس انسان کو آپ اتنی اعلی معیار کی بات کر رہے ہیں جو اس کو امام اخراجی نہیں سمجھ پائے کہ سمجھے گا اس بات کو <تصفيق> بات ضروری ہے جو آپ یہاں پہ کام چل رہا ہے تعلیم کا آپ اس کو تعلیم سے جوڑیں چاہے کتنا ہی وقت لگ جائیں ضروری نہیں کہ آپ ایک وقت میں پوری امت کو جو ہے مواہد بنا دیں یہ, یہ ذمہ داری نبیوں کی بھی نہیں ہے بتایا کہ ایک نبی کچھ نبی کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا تو مسئلہ یہ ہے ہم اپنے خاندان میں اپنے لوگوں میں اپنے رشتے داروں میں جائیں اور جا کے تعلیم کا کام کریں آئی پہلا نمبر اللہ اس کے رسول کی محبت اور ان کی اطاعت کے فرض ہونے کا ہم ان کے ساتھ میں تلقین کا کام کریں اور تعلیم نہیں سیدھے و اگر آپ ان کے ہاتھ میں قاعدہ تھما دیں اور ان کو الف بات پڑھانا شروع کر دیں تو سارے کے سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ تعلیم کے ساتھ انسان بالکل بچ, بچے کی طرح سیکھتا ہے لیکن آپ کی تقریر سے فوراً بلک جائے گا وہ تو آپ حکمت کا طریقہ اختیار کریں اور مختصر کی بات یہ جان لیں بات زیادہ لمبی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس انسان پہ آپ نے حجت قائم کر دی تو اب اس کے بعد آپ اس سے بری ہو گئے اب آپ اس کے بارے میں یہ اعتقاد کر سکتے ہیں کہ یہ, یہ مشرک ہے تو پہ باقی ہے لیکن وہ کس پہ مرا ہے کس حال میں اس پہ ہم دخل نہیں دیں گے آئی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے حجر قائم کرنے سے وہ آپ کے سامنے نہ مانا ہو لیکن بعد میں جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیے تو اسی لیے ہم اس کے بارے میں آخرت کا اعتقاد نہیں رکھیں گے کہ وہ جہنم میں گیا اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ وہ جنت میں گیا آئی. لیکن ہم یہ دنیا میں ہم یہ کہیں گے ہم, ہم نے حجرت قائم کر دی ہے نہیں مانا ہمارے اعتبار سے بندہ مجھ ہے کیونکہ اس نے نہیں مانا ہمارے سامنے ٹھیک ہے اور جس پہ حجت قائم نہیں کی گئی ہے اس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم تعمیم سے کہیں گے کہ جو شرک کرتا ہے مشرق ہے جو ایسا کرتا ہے وہ کافر ہے ٹھیک ہے چلیں ٹاپک پہ بس بس بس بس جاننا تو جاننا کیا مسئلہ وت آؤٹ ٹائم ہوا نماز کے فوراً بعد آ جنت جنہوں کو کا ذکر ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جنت کو جاندم میں زیادہ دیر ٹھہرنا چاہیے تھا کیونکہ اب ہوگا لیکن یہاں پہ ہمیں وقت کم مل رہا ہے اللہ تعالی جو ہے جنت میں سب کو داخل کرے ہم کو پہنچائے تاکہ ہمیشہ وہیں رہیں نماز